چلیے جی مقدمہ کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بات سمجھ نہ آئی ہوحمد للہ انب خیر الحمد للہ الحمد لله،, الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> كتاب الطهارات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم ففرض الطهارة غسل أو الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس بهذا النسي وغسل و المسف الحب الوجی من خصوصِ شار الا اسفل ذکنی و الا شہمت الجہد و مشتقار پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پاکیزگی کے بیان قال اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة اے اذا اردتم الصلاة جب تم نماز کا ارادہ کرنے لگو فاغسلوا وجوہکم تو تم اپنے چہروں کو دھولو آگے پوری آیت چلہ تشریح میں کرتے ہیں ففرض التحارت غسل العزاء الثلاث دیو مسحور صاحبِ ہدایہ وضو کے فرائض بتاتے ہیں فَفَرْضُ تَحَارَ پاکیزگی کے جو فرائض ہیں غَسْلُ الْعَزَى السَّلَاسَةَ تین آزا کا دونہ ہے تین آزا کا دونہ ہے ہاتھ، مو اور پاں ٹھیک ہے وَمَسْحُ الرَّأْسِ اور سر کا مسا کرنا ہے تین غسل والے ہیں اور ایک مسا والے کل چار آزا ہے بے حد نس اس نس کے ذریعے سے کہ آمن فجوہ کم وافق یہ چار چیزیں اب پھر آگے دو لفظ چونکہ استعمال کیے غسل الاعضا اور مسف الراز تو ان کا لفظی معنیٰ بھی آپ کو بتا دیا ہے بڑی آسانی کر دی چونکہ شرح لکھی ہے تو اس لیے کہتے ہیں غسل ولاسا بہانے کے معنیٰ میں ہے کہ جب کیا ہو قطرے ٹپکے ٹھیک ہے بہا دینا کسی چیز کا جس سے اس طرح بہ جانا کہ قطرے کیا ہے ٹپکنے لگ جائے اسوبا وہ ہے پوچھ لینا کسی چیز کا ٹھیک ہے کسی چیز کو پونچھ لینا یا اس پر مسل دینا یہ ہے اسوبا اچھا کیونکہ وجہ کا لفظ آیا ہے کیا ہے لفظ فخصل وجوہکم تو اس کا احادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں من قصاص یہ جو لفظ ہے اس کو آپ تینوں حرکتوں سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے قصاص جی جڑ کو کہتے ہیں تینوں. حرکتوں سے پڑھ سکتے ہیں آپ من قساس الا اسلقی و الاشہ متعی ال نے بس یہ ہے چہرے چہرے کا آپ کو کیا حد بندی کی ہے صاحب نے کہاں سے شار الاس فلن جہاں سے بال اگتے ہیں سر کے جہاں سے بال اگنا پیشانی سے شروع ہوتے ہیں یعنی جہاں سے پیچھے کو بال اگنا شروع ہوئے ہیں جیسے آپ کی انسان کی پیشانی جو ہے وہ کیا ہے جہاں سے نظر آتی ہے وہاں سے لے کر ان بالوں سے لے کر کہاں تک الا اسفل فلن تھوڑی کے نیچے تک ٹھیک ہے جی تھوڑی سمجھ گیا شہمت شہم کے کیا مانے ہوتے ہیں لفظی اشہمانا ما ہہمتن اشہما کیا معنی ہیں اس کے ہوں نہیں یہ تو ٹھیک ہے شہمت یہاں سے الور مراد ہیں, لیکن اشحما کا لفظ, لفظی معنی کیا ہے لغوی چربی کو کہتے ہیں نا چربی کو کہتے ہیں چربی کو کیا کہتے ہیں عربی میں چربی کو کیا کہتے ہیں شخوم تو وہیں سے ہے ٹھیک ہے نا تو شہمت تو اس سے مراد کیا ہے یہ کان کے جو نرم حصے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا نرم حصے یہ اس کو کہتے ہیں شحمہ کا لفظ اس کے رشتے میں شاہمتن تو کانوں کے نرم حصے ٹھیک ہے جس کو کان کی لو بھی بولتے ہیں اچھا یہ آپ کو چہرے کی حد بندی بتا دی کیوں لوا جہ طل جملہ کہ یہ جو علاقہ ہے پشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لو تک وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مارتے ہیں وہ یہی ہے تو کہتے ہیں لہندر مواجہ تا طاقا ہو جملہ اس علاقے پر اور اس احاطے تک یعنی اس کا اطلاق ہوتا ہے مواجہ ٹھیک ہے وجہ سے ہے یعنی سامنے کا علاقہ وہ مشتق کم منہا اور وجہ جو چہرہ ہے وہ کیا ہے یہی مواجہ سے مشتق ہے مواجہ کس کو کہتے ہیں سامنے والا حصہ تو اب وجہ اسی سے ہے کہ سامنے والا جو حصہ ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے جہاں سے یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کے لو سے دوسرے کان کی لو تک جی بس یہیں آج ہم ہمشکل کر پائے آئیے ذرا کتاب کی طرف کتاب التہارات کیا کہہ رہے ہیں شحوم جمع نہیں شہم نہیں دونوں غفرت استعمال ہوتے ہیں اور مصدر آپ اس کو یوں رکھ لیں مزدر تسنیہ جمع بھی ہوتا ہے لیکن شخوم مفرت کے لیے استعمال ہوتا ہے شخوم اشہم بھی ٹھیک ہے جی یہ تبھی تہارات کے اندر بھی ہم پڑھ لیں گے کتاب و یاد رکھیے کہ جو مشروعات چیزیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں ابتدان نمبر ایک حقوق اللہ نمبر دو حقوق العباد حقوق اللہ اللہ تبارک وطالعہ کے حقوق جو بندوں پر لازم ہیں نمبر دو حقوق العباد کے جو بندوں کے بندوں پر لازم ہیں ٹھیک ہے دو قسمیں ہیں مشروعات کی اولاً دو بڑی قسمیں پھر آگے فقہا اور بھی تقسیمیں کرتے ہیں کہ حقوق اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بالکل یکساں برابر ہوں پھر یہ کہ حقوق الباد حقوق حقوق اللہ اور حقوق ہوں لیکن حقوق اللہ کو ترجیح ہو پھر حقوق اللہ ر حقوق العباد ہوں لیکن حقوق الباد کو ترجیح ہو تو بہرحال ان سماری تقسیمات سے پہلے کیا ہے اب دو ہی ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد تو یہاں سے صاحب ہدایا پہلی چیز کو شروع کر رہے ہیں حقوق اللہ اللہ کے حقوق میں یعنی <تصفح> حقوق اللہ میں سب سے پہلے ایمان کے بعد کیا ہے نماز ایمان کے بعد نماز یا یادین امن عقیم السلام ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ایمان کے بعد کیا ہے نماز حقوق اللہ میں سے تو صاحب ہدایا نے حقوق الباد سے پہلے حقوق اللہ کو ذکر کیا یعنی نماز کو ذکر کریں گے ٹھیک ہے اس کو ذکر کیا ہے پہلے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حقوق اللہ کو ذکر کیا تو پھر کتاب کے و سلاد کو یہاں سے شروع کرنا تھا لیکن دوسری طرف سے آ جاتا ہے کہ اتحر ارے بھائی تالا تو اس وقت کھلتا نہیں جب تک چابی حاضر نہ ہو تو ہم سلاد کو شروع کیسے کر سکتے ہیں جب تک کہ تہارت کو ذکر نہ کریں تو اس لیے شرط سلاد کے لیے تہارت کیا ہے شرط ہے اور شرط کیا ہے پہلے ہوتی ہے مشروط بعد میں آتا ہے تو اس لیے تہارت کو کیا ہے پہلے ذکر کیا صاحب ہدایا نے پہلے حقوق اللہ کو ذکر کیا ہے اور حقوق اللہ کے اندر پھر کتاب الصلاح پر کتاب التہارت کو مقدم کیا ہے کس لیے؟, لیے مشروط کیا ہے شرط مقدم ہوتا ہے اور دوسری یہ کہ حدیث ہے کہ اتنی بات اگر آپ لوگوں نے جان لی ہے تو اب لفظ پر آ جائیں کتاب الہارات سوال ہوتا ہے کہ باب و کیوں نہیں کہا فصل فصل کیا جاتی ہیں فصل و تو تین الفاظ عام طور پر کتابوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں کتاب باپ فصل کتاب باپ فصل فصل ایک چھوٹا سا عنوان ہے باپ ذرا سے بڑا ہے اور کتاب سب سے بڑا ہے کتاب ویسی بھی کتاب ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کتاب کتاب ہے تو کتاب وہ ہوتا ہے کہ وہ کہلاتی ہے کہ جس کے اندر تمام انواع و اقسام یا مختلف انواع و اقسام کے مسائل کو ذکر کیا جائے وہ کتاب کہلاتی ہے آپ کوئی کتاب لکھ لیں اس کے اندر آپ کچھ بھی تذکرہ کر لیں مختلف ایران تران کی سب ذکر کر لیں تو وہ آپ کتاب ہی کہلائے گی تو جس کے اندر مختلف انواع و اقسام کے مسائل ذکر ہو تو وہ کیا کہلاتی ہے کتاب کہلاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر طہارت کے اندر کئی سارے عنوانات پر بیس کریں گے کوئی کس سے متعلق کوئی کس سے متعلق کوئی کس سے متعلق نمبر دو لفظ ہوتے ہیں باب کہ جس میں صرف ایک ہی قسم کے مسائل ذکر کیے جاتے ایک ہی قسم کے ٹھیک ہے کتاب مختلف انوا و اقسام کے مسائل باب جس میں صرف ایک قسم کے مسائل ذکر کیے جائیں فصل جس میں ایک نو کے مسائل ذکر ہوں ٹھیک ہے نا ایک ہی طرح کے بالکل ایک ہی نو کے اتنی بات بھی سمجھ میں آ گئی کتاب جس میں انوا و اقسام مختلف انواع و اقسام کے مسائل ہوں باپ جس میں ایک قسم کے مسائل ہوں فصل جس میں ایک نو کے مسائل ہوں کتاب و یا لفظ ذکر کیا ہے تہارات جمع تہارت مفرد ہونا چاہیے تہارات جمع ہے کس کی تہارت کی یا تہور کی بھی کہہ سکتے ہیں تہارت اتحارت کس کو کہتے ہیں ازالت النجس نجاست کو دور کرنا گندگی کو دور کرنا تہارت اس کو کہتے ہیں हم. اس کو جمع ذکر کیا ہے اتہارات کو اس کا ایک تو یعنی آپ عام مانا یہ سمجھ لیں کہ جمع ذکر کیا ہے تہارات کو اس لیے کہ اس کی کئی ساری اقسام ہیں پاکی کی عقائد کی پاکی ٹھیک ہے نا کہ آدیدہ اس کا کیا ہونا چاہیے پاک صاف ہو یعنی عقائد کی تہارت ٹھیک ہے اسی طرح جسم کی تہارت ٹھیک ہے نا یہ تہارت آ گئی اور اس کے علاوہ اور بھی یعنی کئی چیزیں مراد ہیں تو اس لیے طہارات جمع اس لیے ذکر کیا کہ کئی ساری طہارتیں ہو سکتی ہیں اور وہ اس کے اندر ذکر ہیں یا اس کو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ مزدر جو ہوتا ہے جس طرح فیل واحد تسنیا جمع ہوتا ہے اس کو آپ مزدور مان لیں جمع مانے ہی نہ ٹھیک ہے نا تہارت کی بلکہ مصدر مان لیں تو مزدور جس طرح کیا ہے فیل کی طرح تسنیا جمع ہوتا ہے اس طرح کیا ہے یہ مزدور ہے اور جمع ذکر کی ہے ٹھیک اتہارات یا تو یہ جمع ہے کس کی اتہارتوں کی یا یہ کہ یہ کیا ہے مزدور ہے اور جمع ہے مزدور تسنیا جمع ہو سکتا ہے ٹھیک ہوگی بات جی قال اللہ تعالی یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وعیدیکم الی المرافق ومسحوا برعوسکم وارجلکم الی القابین سب سے پہلے ہدایہ صاحب ہدایہ پر سوال ہو جاتا ہے ارے بھائی پہلے کوئی دعویٰ ہوتا ہے پھر دلیل ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے پہلے کسی بات کا دعویٰ ہوتا ہے پھر دلیل ہوتی ہیں دلیل جکر کی جاتی ہے پہلے دعویٰ ہوتا ہے لیکن یہاں پر تاجب ہے کہ پہلے دلیل ذکر کر دی ہے قر اللہ تعالیٰ امن تم اللہ فاسل وجوہ کم پہلے تم دعویٰ تو قائم کرو کہ بھئی وزو کے لیے یا تہارت کے لیے یہ چیزیں شرط ہیں یا یہ ضروری ہیں جیسے آپ نے دعویٰ بات میں کیا کہ فرض الطارت غسل العضا صلاست و, و مسفرہ سے ہونا یوں چاہیے تھا فرض التحارت غسل الآذا اصلاثت و, و مسور سے کما کال اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے یعنی دلیل بعد میں ہونی چاہیے دعویٰ پہلے کرو آپ نے دلیل پہلے ذکر کر دی اور دعویٰ بعد میں ذکر کیا ہے تو فخر نے اس کے دو جواب دیے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے طہارت کے باب میں یہ اصل اور بنیاد کا درجہ رکھتی ہے کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے لیے یہ جو آیت ہے مکمل یادینہ طویل آیت ہے ذرا ٹھیک ہے نا تو یہ بنیاد اور اصل کا درجہ رکھتی ہے اور ہمیشہ سے کیا ہوتا ہے اصل اور بنیاد پہلے ہوتی ہے اور فروعات بعد میں ہوتی ہیں اس لیے اس کو کیا ہے پہلے ذکر کیا ہے اور باقی بات کو بعد میں ذکر کیا ہے آئی بات سمجھ یہ آیت طہارت کے باب میں اصل اور بنیاد کا درجہ رکھتی ہے اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا ہے اور مسئلے کو بعد میں ذکر کر دیا ہے دوسرا جواب یہ ہے ایک تو یہ ہو گیا نا یعنی اصل اور بنیاد کا درجہ اور دوسری بات یہ کہ صاحب ہدایا نے اپنی کتاب کو تبریقن تبرک کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی آیت سے شروع کیا ہے تیسلی اس کو کیا کر دیا ہے مقدم کر دیا ہے آئی بات سمجھ یہ تبریقن یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی کتاب کی ابتدا کس سے کی ہے آیت کلام اللہ سے کی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ آئے چونکہ اثر بنیاد کا درجہ رکھتی ہے اس لیے اس کو کیا ہے مقدم کر لیا ہے جی یا قال تبارک و تعلیٰ یادینکم و عید مرافک اس کے بعد تقدیری عبارت ہے یا او الدین ٹھیک ہے یہ ایک سوال مقدر کا جوابی بن جائے گی تقدیری عبارت پھر اس سے پہلے ادا کم تم الاسلاسلا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پھر کیا کرو یعنی اب ایسا تو نہیں ہے کہ جب جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو پھر وجوہ کرو ٹھیک ہے نا ارت تو مسلح تھا تو فوصل وجو ارت تو اس کے بعد پھر یہ کہ جب جب ارادہ کرو نماز کا تو تب تب وضو کرتے رہو اگرچہ پہلے سے وضو ہو اس لیے اس کے بعد تقدیلی عبارت کیا نکالتے ہیں وہ ان تم محدث حال اکو انتم محدثون اس حال میں کہ تم کیا ہو بے وضو ہو بغیر طہارت کے ہو تو تب تم پر کیا ہے کہ فوسلو وجو حکم و عید شو کنا جی دیکھیے گا ففرض تو صاحب ہدایا اب شروع کرتے ہیں اپنی ترتیب کے مطابق کہتے ہیں ففرض غسل ومسح تو وضو کے کیا ہیں چار فرض ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ جو پڑھ رہے تھے وزو کے چار فرض ہیں کیا ہے منہ دھونا نہیں ہاتھ دھونے اس میں ہاتھ دھونے اور کیا کہتے ہیں پیشانی کے بالوں سے رہ کر ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان قلعوں سے لے کر دوسرے کان قلعہ تک او دونا اور چوتھائی سائڈ کا مسا کرنا ٹخن ویت پاؤں دھونا تو یہ چار کیا ہیں فرض ہیں وضو کے تو اس لیے کہتے ہیں ففرض غسل اصطلاف و مش تین اضا کا دھونا ہے کون کون سے ہاتھ کونوں سمیت تفصیل آ رہی آ نمبر دو چہرہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک شانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک مسح الرأس اور پاؤں ہیں تخنص سمیت دونے والے یہ تینوں کے مسح الرأس سر کا مسا کرنا <coughs> فرض لفظ آیا ہے فرض تہارت کے فرائض فرض کس کو کہتے ہیں الفرض القاتا لازم کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور کاٹنے کے کا معنی میں بھی آتا ہے القط اور اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں فرض و حکمن لا بلیل فی فرض کی تاریخ اصطلاحی کیا ہے حکمن سب تبدلی لاشب تفیع ایسا حکم کہ جو ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ جس میں کل شبہ نہ ہو ظاہر سی بات ہے فرائض تو وہی وہ ہوتے ہیں جو ثابت ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا عبارت النس جی تو ففرض و فرض الف الغت القط و فل اصطلاح ہے وہ حکمنصبت لا لاش و تفیح کہتے غسل الاعضاء الثلاث غسل لفظ غسل بفتح الغین مانا ہونا ٹھیک ہے مانا ہو دھونا کسی اعضا کو کسی چیز کو ٹھیک ہے نا وہ بزم ملگئین غسل مانا غسل کرنا تہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا جو ایک مانا ہے غسل کرنے کا تو میں غسل کر رہا ہوں فلاں غسل کر رہا ہے فلاں نے غسل کیا تو وہ غسل بغ... بزم ملغئن ہے اور ایک ہے غسل صابن اور اس سے ملی جلی جتنی بھی چیزیں ان کے لیے استعمال ہوتے غسل کا لفظ اور ہاں اوپر بتانا تھا آپ کو طہارت کے بارے میں تہارت یعنی بفتح ہے تو وہ تو تہارت یعنی پاکیزگی ہی ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو آل طہارت ٹھیک ہے نا جس کے اندر یعنی پانی رکھ کر آپ وضو کرتے ہیں جس کے ذریعے سے یعنی پاکیزیں حاصل کرتے ہیں جس برتن کے اندر آپ نے پانی لیا ہے تو الا تہارت کے بزم میں تو تو, تو وہ کس کو کہیں گے پانی کو ٹھیک ہے نا توہارا اور تہارا اس طرح غسل کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیے تین غسل بے فتح دھونا غسل غسل مانا اور غسل صابن وغیرہ دیگر چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اللہ عظہر مس اللہ سر کا مسا کرنا بے حضر اس نس کے ذریعے سے جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے اچھا جی غسل ول اسالا غسل کس کو کہتے ہیں کہتے السالہ بہا دینے کو کہتے ہیں بہانا اڈھیل دینا کسی چیز کو ٹھیک ہے بہا دینا دینا جس سے یعنی انڈھیلنا اور بہانا وہی ہوتا ہے کہ جس سے قطرے ٹپکتے ہیں ٹھیک ہے اور مسحقم آنا کیا کیا اساب وہ ہے پونچھ لینا بس ظاہر سی بات ہے مس مسح یم سے حکمانہ پوچھنا تو جیسے ہی وہ تب ہی جائے گا کہ جب وہ چیز کسی کو کیا ہے پہنچے گی ٹھیک ہے نا بدون نے تقاتر لکھا ہوا ہے آپ کے نیچے بینسطور بدون نے تقاتر یعنی بغیر قطروں کے یعنی جس سے اگر تقاتر پہ تو اسالہ اس ہی ہو گیا ٹھیک ہے نا لیکن کل اساب لینا لفظی معنی ہے یہ تو آیا آگے آپ کو چہرے کے حدود بتائیے من قصاص و و میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کو کہتے ہیں ہر چیز کا سامنے والا حصہ مواجہ کہلاتا ہے بےحد الجملہ یعنی اسی علاقے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے مواضح کا وہ منہ اور وجہ کا لفظ کس سے مشتق ہے مواجہ ہی سے لفظ مشتق ہے لہٰذا اس کا اطلاق اسی علاقے پر ہوگا کہ پچاری سے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کلو سے لے کر دوسری کان کلو تک اچھا اس کے اندر اتنی سی بات سمجھیے آیت کے اندر ہم نے پڑھا ادا کم تم الاسلاطف سلو وجوہ کہ جب تم نماز پر کھڑے ہو تو پھر کیا کرو تم یہ چہرہ وغیرہ ظاہر کا نام آپ یاد رکھنا اصحاب زواہر یہ آپ نام بڑا پکا یاد رکھنا ویسے جہاں پر بھی جو چیز لکھی ہے نا جس کو کہتے ہیں لکیر کا فقیر بس آپ یوں سمجھ لیں وہ اصحاب ظواہر ہیں بس نام ہی ایسا ہے نام ہی کافی ہے اصحاب زواہر کہ بالکل ظاہر پر جاتے ہیں جیسی بات ویسی ہی بات کوئی اشارت النس دلالت کچھ نہیں ہے بس صرف عبارت النس ہے کہتے ہیں اللہ تبارک تم جب, جب تم نماز کا ارادہ کرو جب جب تم کھڑے ہو تو تم کیا کرو وضو کرو لہذا ہر نماز کے لیے کیا ہے وضو جب بھی نماز کا وقت آئے گا تمہارے اوپر کیا ہے وضو ہے ٹھیک ہے جب بھی نماز کا وقت آئے گا تو تمہارے اوپر کیا ہے وضو بنتا ہے اس کے دو جواب دیے ہیں یعنی اصحاب زواہر کے آپ لے لیں کہ اس کو دو طرح سے رد کیا ہے وہ جو کہتے ہیں فخصل وجو حکم کہ جب بھی تم کیا کرو یعنی نماز کا وقت ہوگا تو تمہارے اوپر کیا ہے وزو لازم ہے اس کو دو طرح سے رد کیا ہے ایک اذا قمتم تم الاسلات اس کے بعد تقدری عبارت ہے وہ حالہ محدہ ہی یعنی اس حال میں کہ جب تم کیا ہو پہلے تقدری عبارت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ ہے کہ سوال کا جواب بھی ہے تو وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے نا کہ یہاں پر کیا کہ جب تم بغیر تہارت کے ہو تو تب تم کیا ہے وضو کرو فوسل وضو الى آخری تک آئی بات سمجھ ایک جواب صحاب زواہر کا یہ بنے گا کہ تقدیری عبارت تو محدسونہ ہم تقدیری عبارت نکالیں گے پھر سوال ہوگا تقدیری عبارت یہاں پر پھر صاحب ادا نے لکھی کیوں نہیں ہے لکھ دیتے پھر تو لکھی اس لیے نہیں ہے چونکہ کلام اللہ کے ساتھ پھر یہ ربط اور اچھا نہیں ہے احداث کے لفظ بیچ میں تو اس, اس لیے اس کو تحریر نہیں کیا لیکن بہرحال عبارت مقدر ہے تو جب تم حدس ہو تو تم پر کیا ہے لازم ہے ٹھیک ہے نا ورنہ اگر تم کرتے چلے جاؤ تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ایک بندہ ہے وہ دن میں بیس دفعہ وضو کر رہے تو کسی کو اعتراض تو نہیں ہے اگر ہر نماز کے لیے وضو پر وضو کرے گا تو کو دس نیکیاں ملیں گی ویسے اگر کسی کو عادت ہے کہ وہ وضو پر وضو وضو پر وضو کیے ہی جا رہا ہے تو کرتا رہے ہم اس کو کہیں پر جا کر متصرف تو کہہ سکتے ہیں لیکن باقی کچھ نہیں کہیں گے یہ تصرف اور اسراف کر رہا ہے ٹھیک ہے جی ایک بات یہ ہوگی کہ انتم تو محد دوسری بات کہ اللہ تبارک کو جو پوری آیت ہے آگے چل کر کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاصلوا وجوہکم و ایدیکم الى المرافق ومسحوا برعوسکم و ارجلکم الى الكابعین و ان کنتم جنوبا فاتحروا ف ان کنتم مرضا او علا سفر او جاء احد منکم من الغائت او لا مستم النساء فلم تجدو ماء فتیممو کیا کہا ان کنتم جنوبا پھر کیا کہا اواحد او فتح یعنی اگر یہ چیزیں ایسے ہو جائے تم جنبی ہو جاؤ یا ایسے مسائل کوئی تم میں سے جو ہے نا بیت الخلاء سے ہو کر آ جائے جس کو حدث لاحق ہو جائے جتنی احداث ذکر کرو اس کے بعد کیا کہا پانی نہ پاؤ تو کیا کرو فتح ممو اور یہ سارے جانتے ہیں کہ بھائی تیمم جو ہے وہ کس کی فرح ہے اصل یعنی الماء کی فرہ ہے تو جب اللہ تبارک و تعالی فرا کے ساتھ اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ فرہ تب تم کر سکتے ہو پانی کی عدم موجودگی کی, کی موجود جب یہ چیزیں لاحق ہوں یہ یہ چیزیں احداث ہو جنابت ہو وغیرہ وغیرہ تو پھر کیا ہے پانی نہ پو توفا تیمم جب تیمم جو کہ ایک وضو کی فرح ہے وہ تب لازم ہے کہ جب یہ یہ احداث پائی جائیں جب ایک فرح کے لیے جتنی لوازمات آپ تسلیم کرتے ہو تو اصل کے لیے تو وہ بطریقے اولہ ہونی چاہیے تو لہذا وضو بھی تب لازم ہوگا جب کیا ہوگا یہ احداث لازم ہوگی نہیں آئی بات سمجھ میرا خال سے اللہ تبارک تعالی نے جو کہ وضو کی فرہ ہے یعنی تیمم اس کے ساتھ ان احداث کو ذکر کیا ہے تو جب فرہ کے ساتھ احداث کا تذکرہ کیا ہے تو پھر اصل کے ساتھ تو بطریق اولہ ہونا چاہیے تو لہٰذا اصل بھی لازم اس وقت ہوگا کہ جب یہ جی احداث لازم ہوں گی بس اتنی سی بات ہے تھوڑا میرا خیال سے تفصیلی ہو گیا لیکن آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے اچھا پڑھیں گے بس یہ چونکہ بنیادی چیزیں ہیں تو ذرا یہ ادھر اور کتاب پر یہ نہ پڑھاؤ تو پھر طلبہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے تو یہ کہاں سے آ گیا ٹھیک ہے نا تو پڑھا دو تو پھر طویل ہوگا تو آرام آرام سے صرف کتاب کے اندر رہ کر ہم پڑھیں گے زیادہ آپ کو بور نہیں کریں گے ان شاء ٹھیک ہے اللہ تبارک مطالعہ آپ تمام کے علم عمل جان مال عمر میں برکت تا فرمائے مجھ سمیت آپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں دعا میں ضرور یاد رکھا کریں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ